چنانچہ شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی ترازو اکیو سے بھاری ہوں اور گاٹا ہو اس کو جس کی ترازو ہلکی ہوں اور جس کے پڑوے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانا